باز مساجد میں موتقب حضرات بلا ضرورت شریعہ وضو خانے مسجد کے سہن جوتے رکھنے کی جگہ پر جاتے ہیں اور ان مقامات پر غیر موتقب سے گفتگو وغیرہ بھی کرتے ہیں اسے جائز قرار دیتے ہیں جب کہ خانہ مسجد نہیں اور مسجد کے سہن میں نماز جنازہ ادا کی جاتی ہے ایسے شخص کے احتکاف کے بارے میں کیا ہے ایسے شخص کا احتکاب فاسد ہو جائے گا اس کا ٹوٹ جائے گا بغیر شرعی ضبط کے اگر وضو خانے پر گیا اور وضو خانے پر جا کر سونے میں سہاگا کہ باہر والوں سے مذاکرات کر رہا ہے ماشاء تو احتکاف کو تو توڑ دے گا تو اس کا احتکاب ٹوٹ جائے گا اور اس میں کیا ہوگا ایک دن کا جو جب گیا وہ احتکاب ٹوٹ گیا اب وہ اس ایک دن کی قضا کرے گا اب باقی اس کے ذمہ احتکاف نہیں رہے گا سنت احتکاف جو ہے وہ ختم ہو گیا اور ایک دن کی جس دن ٹوٹا ہے صرف اسی دن کی وہ قضا کرے گا احتکاف میں رہنے والے حضرات جو ہیں وہ ان باتوں سے پرہیز کریں